أعوذ بالله من صدورا من سيئات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد بعض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک آیت نے پڑھ لی فرمایا کیا ہے کہ نصیحت کرتے رہیے نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے گا اس بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس موجود تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس بات کی صورت حال تھی اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کلام رضوان اللہ, اللہ علیہ مجم نے اپنے اوقات پر ایسا تقسیم کیا ہوا تھا کہ آیات صحابہ جو کتاب مولانا یوسف کاند الوی رحمۃ اللہ نے لکھی اور بڑی تحقیقی کتاب ہے صحابہ اکرام کی زندگی پر کتاب کا مکمل کرنے کے بعد میں نے اس بات کو فرمایا کہ ساری تحقیق کے بعد مجھے اس بات کا اس کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ صحابہ کرام جو دین کی جدوجہد میں لگے رہے وہ اس وقت مقام پر کام کرنا باہر نکلنا باہر جو تو یہ تبلیغ کے لیے نکلنا جہاد کے لیے نکلنا لڑنے کے لیے نکلنا اور سرحدات کی چوکیدارے کے لیے انجام و جو ہوئی ہے سارے کو اکٹھا کیا جائے تو چار مہینے ان کی زندگی کیسے نکلتے ہیں سال میں جس میں یہ گھر سے باہر رہے ہیں اور آٹھ مہینے ایسے ہے کہ اس میں یہ اپنے مقام پر رہے ہیں اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے تعلیم و تعلم اور ذکر و عبادت گھر پر رہتی ہوئے تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور اپنے روزی کمانا یہ تین کام جو کرتے رہے ہیں تو کی صورت ایسی ہوئی ہے کہ اگر دو آدمی کام پر کٹے ہوئے ہیں تو بس ایک کام پر جاتا رہا ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ کی خطر میں رہ کر آپ کے موبائل پر کو سنتے ہوئے اور جو دوسرے دن کام تھے ان میں لگتے ہوئے گزارتا رہا ہے اور ایک آدمی کام پر گیا ہے دوسرے دن کام والا جو ہے وہ آ گیا ہے تجارت والا آ گیا ہے مسجد میں مسجد والا چلا کے تجارت پر بعض آدمی نے ایسا کیا ہے کہ آدھا دن دن رکاجوں کو دیا ہے آدھا دن جو ہے وہ اپنے کام کو دیا ہے اور ایک وہ ایسا ہے کہ جو, جو مکمل فارغ ہو کر دن کی خطرے میں لگا ہے جو اصحاب صبح ہے تو ساب سبھا کا کام یہ ہے کہ سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا اور باہر جانے کا جو دن تقاضا ہو اس پر تیار ہو کر جانا ہے تو صاب صبح یہ جو مسجد نبی میں کبوترا ہے اس کے چپر گریجا صابر صبح رہتے تھے تو ان کی تعداد کام زیادہ ہوتی رہتی تھی کوئی آئے آ کوئی چلے گئے ستر کاوں بیچ کہتے تھے اور کل نام کہ کتنے شمار ہوئے جو صاف صفحہ رہے ہیں کسی کو یاد ہے اور صابح کی کل تعداد کتنی رہی ہے شاید دو سو کے قریب ایسے آدمی ہیں جو صابہ رہے ہیں ان میں سے پھر بڑے علماء بڑے مختی اور مختلف علاقوں کے گزر استاد صبح سے بھی بنے ہیں اور یہ کوئی باقاعدہ کتاب کی شکل میں تعلیم تعلیم کا طریقہ کار نہیں گزرا اور باقاعدہ طرف و تصویر کا طریقہ نہیں گزرا ایک دن کے رہنے والے آدمیوں نے آپ کے ساتھ رہنے والے آدمیوں نے نازل ہونے والا قرآن سن لیا آپ کی حدیث سن لی اور کسی آدمی کے ساتھ اگر گیارہ محبت کا تعلق ہو اس کی بات پر اعتماد ہو اس میں تو آئے تو کا پہلو مضمر ہو تو فوراً جات یاد ہو جاتی ہو باتیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کے سامنے سن کر حتیشیں ہیں نوز بلّہ کو یہ آواز ہی جوڑ گئی اور وہ سننے کے بعد آدمی کے دوست دس سال بعد بیٹھا کہ کیا باتیں انہوں نے کہی تھی اس نے کہیں ایک دفعہ کسی کو سنا دی جی. پھر مرنے سے پہلے ایک سنا دی جی. پھر وہ کہیں سنی پڑی رہی آدمی کے حافظ میں اور دو سو سال بعد لکھنے کے لیے بیٹھ کے عام طور پر نے یہ اثر دیا ہے جھوٹ بول کر سفید جھوٹ بول کر اس نے ایک دیا کہ حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی اور جنہیں بیچاروں میں کوئی اتنی معلومات نہیں تھے تو انہوں نے اعتبار کر لے کے ٹھیک کہتا ہے اور واقعی جو بات سنی ہوا ایک مزے سے ایک دفعہ تو یاد کیسے رہی ہوگی اور یاد رہی ہوئی اس پر سال بعد کیسے یاد رہی اور سال بعد کسی آدمی کو سنا دی تو پھر وہ دس سال بعد کیسے یاد رہی اور دو سال بعد لکھی گئی تو اس میں کیا ہو رہا تو یہ مس نبی کے سلسلہ تعلیم کی ناوازگی کی وجہ سے یہ بات عام طور پر چلتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کے لمبے لمبے خصوص زبانی یاد ہوتے ہیں سارے ڈائلاگ اس کی یاد ہوتے ہیں کیا آپ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں تو دو گھنٹے آپ کی سیٹنگ مجھے ہے یاد ہوتی ہے ہمارے میڈیکل کے اصلوں کے شکایت ہوتی ہے جی کہ آم پہ فون آ جاتا ہے آگے لڑکا ایک گھنٹہ سے فون کر رہا ہوتا ہے کسی کے باپ کی موت کی خبر وہ نہیں پہنچ سکتی ہے کسی کی ماں کی موت کی خبر نہیں پہنچ سکتی ہے کیوں کہ آگے برخا مصروف تھا اور ایک گھنٹے کی ساری باتیں اس کو یاد ہوتی ہیں کیونکہ تعلق محبت والا ہے بلکہ وہ انداز اس انداز میں بات کی وہ انداز یاد ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے بعض میں آدمی تو بتائے بجائے تو پھر بھی آنکھوں کے سامنے انداز کرتا رہتا ہے سارے اپنے دلوں کے حال دیکھے نا اپنے دلوں سے پوچھے سالہ حال بعد تو بتائے بجنے کے بعد بھی اہم باز میں انداز سامنے آ جاتا ہے پھر آدمی کو یادیں کہ آپ لوگوں کی بھاپتے محبت کوئی محبتیں ہی نہیں ہیں جناب شیخ سازی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ عراق میں جو کہاں پڑا تو لوگوں کو اس بھول گیا روزی کمانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے مطلب ایسا دب نہیں ہے کہ آپ نے ضروری کام کر سکے تو اس کو واپس کیپنگ ہے بڑھانے کے لیے خون اور وقت کہاں باقی رہا چنا کہاں سالی شوت درد نش کہ یار فرامو شکر دمشق کی دمشق بیسی کا شادی ہوئی کہ لوگوں کو عشق بھول گیا اور جب محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحب اسلام کو ہے وہ ہیں کہ شادی آیا میں علیہ صلی اللہ جب آپ کی یاد آتی ہے اور اس پر میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر دوں تو مجھے غالب کا ہے کہ میری جان نکل جائے تو اب میں یہ پوچھنے کی درخت میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ موت کے بعد آپ دیا کے درجے میں مجھے درجوں پر چلے جائیں گے کہ آپ کی زیارت وہاں نصیب ہوگی اگر آپ کی زیادہ وہاں نصیب نہیں ہوگی تو وقت کیسے گزرے گا یعنی جنرل کے نیم سے مجھے ایسی متوجہ نہیں کر سکیں گے کہ پھر میں آپ کی زیارت کو بھول جاؤں گا. پورا ایک باب ہے صابہ میں مولانا تقریب صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے واقعات اور جس بات کی, کی جنگ میں دو طرف سے صحابہ اکرام پر حملہ ہو گیا اور لشکر پتر پتر ہو گیا اور کفار کے ریلے کے ریلے حملہ آور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے تو صحابہ اکرام اللہ علیہ مہین بسار کے چاروں طرف قلعہ بنا کر کھڑے ہو گئے اور بعد صاحب وہ حملہ روکنے کے حالات تھے کہ بار بار حملہ بار بار حملوں کرا رہا ہے اور آپ کے گردہ کے پہلا دائرہ جو ہے وہ ماجرین نے بنایا ہوا ہے اور اس کے آگے دوسرا دائرہ جو ہے تو انسار نے بنایا ہوا ہے اور ماجرین چاہتے ہیں کہ انسار سے آگے ہو کر لڑیں ان کو آپ نہیں چھوڑ رہے کیونکہ قریشی اور یہ ماجرین جو تھے یہ ہمجات اور پھر بازی لڑنا ہے بہت براوت ہے کہ انسار کے ہاتھ سے جب بات نکل گئی تو پھر کوششی لڑیں گے اور پھر یہ جان لیں گے تو کہتے آخر میں اتنے سخت حالات ہوئے ہیں کہ اور اتنے زخمی ہوئے ہیں یہ لوگ جو کھڑے تھے سامنے کہ لڑنے کی سکت نہ رہی کہتے ہیں ہم صرف کھڑے ہو کر اپنے بدن کو زخم روکنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. تو طرح جلتا کہ میں ڈھال پر تیر برشا تلوار کی واروں اس سے اگر کھڑا تھا کھڑا تو یہاں تک کے ڈھال گر گئی مگر میں ڈھال کے لیے اگر نیچے کو ہوتا تو کوئی تیر برشا ہوئی اس لگن پر آ رہا تھا اس لیے میں ڈھال اٹھانے کے لیے نیچے نہیں ہوا بس پھر میں سے ہی کھڑا رہا ہوں یہاں تک کے ستر زخم اگلے بدن پر لگے اور ایک بازو شل ہو گیا اور نہ ہٹے ہیں نہ ٹلے ہیں نہ ہلے ہیں یہاں تک کہ سابقام غالب ہوئے اور پچھتا کفار کو اتنی محبت تھی کہ ستر زخم لگنے کے بعد ہی مدر کا نشان نہیں نشانی اترائے اور حضور کے بدن پر آبار آنے کا زیادہ درد ہو رہا ہے تو مقابلہ اپنے بدن کے کھڑے روک رہے ہیں So, رضی اللہ تلاد میں شادیوں کے بارے میں فرمایا کہ تلہا تو شہید ان یا بر شہید ہے زمین پر چلتا کرتا شہید جگہ ہی ہوئے ہیں لیکن ایسی جان کی قربانی دی ہے کہ اس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ شہید ہیں اگر سے زمین پر چلتے کرتے ہیں برج شہادر کے ملا زندہ کو شہید کا درجہ ملا ہوا ہے فخر یہی شادی ہے ان کے بارے میں یہ بشارت اور یہ خوشخبری آئی ہوئی یہ کسی اور نہیں. کی نہیں ہے آج کی ہمیشہ ہے لیکن نہیں یہ یا تو شہید ہوں یہ مولو اللہ ایسی محبت ہے صحابہ کرام تو کیا رضی اللہ آپ کی دس حدیث ہوں گی دس حدیثوں میں سو لفظ ہوں گے تو کیا دس حدیث یاد نہیں کر سکے محبت کے ہوتے ہوئے خیر جو دن میں آپ کے پاس رہنے والے تھے وہ جانے کے بعد ہر ایک آدمی پوچھتا تھا آج کیا قرآن ناسڈ ہوا ہے تو دس جگہ تو اس کو سنانا پڑتا تھا کہ یہ ناسڈ ہوا ہے اچھا کون کون سی پر بھائی بیس جگہ تو اس کو اجیشن سنانی ہوتی تھی پھر اگر اس کو بار دو تین بار سن کر یاد کرنا ہوتا تھا پھر سے مانے پوچھنے ہوتے تھے وہ مانی بتا کر کہا تھا کہ میں تو اتنا سمجھوں کہتا اگلے مانی کی سمجھ تو خیر مجھے سمجھ نہیں آئی آپ بکر عمر سے ملنا سے پوچھنا ان سے آ کر پیچھتے کیس مارنے کی سمجھ کے ہے ان سے نہیں ہو پھر کہتے حضور سے برا رات پوچھنا تو ہر روز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک لہر پورے مجنم نورا پھیلتی تھی اور پورے مدینہ منورہ کے حوالی یعنی پیرفری سے پھیری اندر کی طرف آتی تھی تو روزانہ یہ کلام اللہ اور کلام رسول کا سننا سنانا بولنا تشریح کرنا معنی سمجھانا تذکر کرنا چرچا کرنا یہ گلی گوچا بازار حضرت مسجد گھر تندور چولہ بور خانہ گڈریا جہاں بکریاں چلا رہا جنگل سہرا ہر جگہ ہر رو یہ در الوم چل رہا ہوتا تھا اور ہماری طرف صاحب اکرام کو محنت کی ضرورت تو تھی نہیں کہ سر افنا پڑے پہلے سر منتقل پڑھیں اور پھر المیں مانی پڑے اور پھر اس کو سمجھیں اس کے بغیر ہی سمجھ رہے تھے کرگی ابھی کی بلاوت ان کے پاس تھی سارا دن اور دن میں اور رات میں تعلیم و تعلم کی یہ فضا صاحب اکرام کی چلتی تھی اور صابہ اکرام کی تعلیم و تعلم کا طریقۂ کار تھا کہ لشکر جہاز کے لیے جو جا رہا ہوتا تھا تو اس میں بھی چلتے چلتے تعلیم و تعلم کی فضا چلتی رہتی تھی سیکھتے سکھاتے چلنے ہوتے تھے جہاں پر رکتے پڑھا اور تمام سیکھتے سکھاتے تھے چلتے ہوئے سیکھتے سکھاتے تھے چاہے شاہ بلاس کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ایک دو آدمیوں ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں یا ایک آگے بیٹھا دوسرے پیچھے بیٹھا اعتقاب جو میرا کی آیتیں ناظر ہوئی ہیں اس کی کیا تصویر حضور فلس نے فرمائی ہوئی ہے اور سیکھ رہا اس کو سکھا رہا ہے جہاں پڑا ہو گیا وہاں سیکھ سکھا رہے ہیں تو یہ دائمی مدرسہ اور دائمی سیکھنا سکھانا یہ سب اکرام کا طرز ہے دین کے سیکھنے اور اس سے جو وقت بچتا تھا اس کو ذکر تار میں لگانا سے اپنے زبان سے پڑھ لیا دھیان خیال غرب بھی نہیں اور مجھے ساتھیوں نے یہ آیت کریمہ کے ختم میں بٹھا اور کام کرتے کرتے وہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ کر پکڑ رہا اور تھوڑی دیر کے بعد جوش آیا تو میں لائے لائے لال زبان کی جگہ استرفر اللہ تعالیٰ پکڑا تو اس بار دادا ہوا کہ جو میں پڑھ رہا تھا بغیر جان کے پڑھ رہا تھا پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا تھا ابھی دھیان کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے ختم بارہ نے کہا تھا کیا پڑھے لا الہ الا انت لا اللہ اور میں آج تحفظ اللہ رب بھی میں محسوس ہوئے پڑھنا یہ ذکر ایسا کرنا کیوں اس کے اندر جو اللہ کے سوائے اور بارک بیان ہو رہے ہیں تو اس کا حال اور کیفیت باطن پر محسوس کرنا خرا پاک جب بار آ رہا ہو کہ ہار آ رہا ہو اللہ طرح کے کار و غذب ہو سارے بال معصول کرے بال کھڑے ہو جائے یہ ذکر اللہ حضیر اقدام مسانی تاکہ شہر المن حلین خنر بھون بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ان لوگوں کے جن کے دروں میں اللہ کا خوش کلام کیسے سنتے ہیں اللہ کا ذکر کیسے بولتے ہیں ان کا میں جو کیفیات ہیں بات ان پرانے والی وہ ان کے اندر ان کی راگ ان کی اڈی پٹھا گوشت اس کو محسوس کرتا ہے وہ ذکر کی کہ کس ایسے ذکر میں لگنے والے اور خدم خال پہ لگنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سوال کیا کئی ایک, ایک باتیں سوال پہ بجی گئی ہیں کہ فلان کام کس نے کیا فلان کام کس نے کیا کہ مریض کی عادت اور عبادت وغیرہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہ مریض کی عادت کس نے کی ہر بات کا جواب وہ مگر دیگر دیا کہ مریض کی عادت تک میں نے کی ذکر عبادت خدمت سارے کام اس دن کے بتائے تو سب کام ایسا لیا ہے ایک پذا تھی حضور صلی اللہ کے زبانے میں تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور فکر و دعوت یہ ہر وقت ہر آن آدمی ان آباد میں سے کسی نہ کسی حملے میں مصروف رہتا تھا تو اس طرح کہ جو آٹھ مہینے گھروں پر ہیں اس میں اس کو اوسط نکالی جائے تو چار مہینے ان کی کمائی کے بنتے ہیں اور چار مہینے ان کے ذکر و عبادت تعلیم و تعلم درس تدریس کے بنتے ہیں نئے آنے والے مسلمانوں کو پڑھانا ان کو سکھانا ان ان کو کھانے کھلانا تو چار مہینے باہر نکل کر دین کا کام کرنا آٹھ مہینے گھر پر رہتے ہوئے چار مہینے کمائی میں لگانا اور چار مہینے دین ہی باقی شعبوں کو اپنے مقام پر سنبھالنا اس پر سارے اکرام چلے تو کمائی کے لیے ایک کیا وقت ملا اخراجات تین گنا ہوئے باہر نکل رہے ہیں دین کے کاموں کے لیے تو اپنا خرچہ کر رہے ہیں گھر پر جو مدینہ رو میں مہمان آ رہے ہیں دین قبول کر کے دین کو سیکھنے کے لیے ان پر خرچہ کر رہے ہیں اور تیسرا خرچہ اپنے آپ اپنے خاندانوں پر کر رہے ہیں خرچہ تین گنا بڑا آمدنی کا وقت جو ہے تو وہ ٹیکس چاہیے رہ گیا اخراجات تین گنا ہو گئے کمائی کا وقت ٹیکس چاہیے رہ گیا اور بعض آپ کو اتنا مصروف رکھا ہے ان کاموں میں کہ ان کے گھروں میں فاقے آئے تریہ جلد کے گھروں میں فاقا ہوا اور اس میں انہوں نے تھوڑا سا وقت نکالا اپنے دینی خدمات کے اوقات سے اور یہودی کے باغ میں گئے یہ دیکھا کہ مجبور آدمی آیا ہے اس نے کہا کہ میرے باغ کو پانی دو کنویں سے ایک ڈول نکال کر ڈالو گے تو ایک ڈال کے بدلے ایک کھجور دوں گا ایک کھجور پر ایک ڈول نکالتے ہے نکالتے ہے نکالتے اس کے باغ کو سیراب کیا اتنی کھجوریں جو ہو گئیں گے اپنے بچوں کے کھانے کی ہوئی تو ہم نے اس کو کان کو چھوڑ کر آنے لگے اس نے کہا اگر آپ ایک دور کے بدلے میں ایک مٹھی کے جڑے لے تو اس کو بھی نہیں میں تیار ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمارا گزارا آج کا ہو گیا تو وقت جو دو چار گھنٹے استعمال کر لیے بس کافی اب باقی گھر میں پاکہ کیوں آ رہا ہے اس لیے پاکا آ رہا ہے تو ان کے زیادہ اوقات دین کی اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ نے لیے ہوئے ہیں اسورایت نازل ہوئی ہیں وہ تو اموما خب مسکین یتیم یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالی کی محبت کے تقاضے کہتے تحت مسکین کو کہجی کو اور یتیم کو کہ یہ امام اسمبر امام حسین اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں بیمار ہوئے اور فاطمہ ضلع کی شپا کے لیے تین روزے منت مانے اللہ نے ان کو شپا دی تو میں روزہ رکھا اس حال میں کہ کھانے کو خوش نہیں تھا بس پانی پی کر روزہ رکھا گیا اللہ تمہ نے گیا کہ کوئی مزدوری ایسی دیکھیں کہ اگر میں فارغ نہیں ہوں تو یہ مزدوری کر لیں تو یہودی سے اون کاٹنے کے لیے آئے لائے ایک ساتھ جو مزدوری پر ان کو نے کاٹا ایک ساتھ جو لیے ان کو چکی کے بیس کر ان کی روٹیاں پکائی جب کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر گئے آدمی نے سوال کیا کہ میں مسکین ہوں اے پین مرفل کے گھر والوں مجھے روٹی دو تب نے اپنی روٹی اٹھا کر اس کو دے دیا اور آج یہ روزہ بغیر کھانے کے گزرا دوسرے دن صرف اپنا جلدی مزدوری کی یا ایک ساتھ جو کے خون کھاتی اور پھر جو کھانا کھانے بیٹھے تو پھر آواز ہو گئی کہ میں یتیم ہوں اللہ کے نام پر مجھے دیں تب نے اپنی روٹی کھا کر ان کو دے دی تیسرے دن پھر پھاقے کا روزہ پھاقے کے روزے مزدوری اور اون کاپ کے پھر جو ہے جو چیز روٹی پکائی تو اس نے آدمی کھائے میں کہہ دی ہوں مجھے اللہ کے نام پر روٹی دو تو نے چیزیں اٹھا کر ان کو دے دی اپنی روٹی اٹھا کر ان کو دے دی چوتھا دن طبیعت کے اندر روزہ تو نہیں تھا میں گھر پر کھانے کو بھی, بھی, بھی کچھ نہیں تھا اور اس حال میں ہم حضور صلی اللہ علیہ خدمت حاضر ہوئے فاتمہ گر سے چلا نہیں جا رہا چل نہیں سکتی تھی. پھر سکتے تھے پھر رائے تامہ حبی مسکین و یتیم و آصیرہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو یہ ساری قربانی جو ہو گئی ہے یہ اللہ کے دین اور ادارے قلمت اللہ اور شاہ دین کے لیے خاندان نبوت پر پھا آئے ہیں اور آپ کی بیٹی کے گھر پھا ہوئے ہیں کیا آپ تجلیف لائے اور حضرت فاطمہ الفاطمہ ضلع کے پاس آواز نے کہا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے بھی ان نے کہا میرے ساتھ عمران بن حسین شادی ہیں وہ ہیں تو یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر چادر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں اس ایس میں ایم کی موجودگی میں دروازہ نہیں کھول رہی تو آپ نے چادر پھینکی اپنی اس طرح پورا پردہ کیا پھر ان کے لیے دروازہ کھولا تو اس طرح آپ نے ان سے فرمایا کیا فاطمہ تو ساری جنت گورتوں کی سردار تو تمہیں کہ رسول اللہ سلم یہ تو مری ملزدان کے بارے میں آیا ہے بھی آیا ہوا ہے پہلی عورتوں کے بارے میں بھی آیا ہے سمری ملزدان کے بارے میں آیا ہے کے بارے میں آیا ہے تو جناب رسول اللہ فرمایا وہ اپنے اپنے دور کی عورتوں کی ہے آ ساری کائنات کی عورتوں کی مردم و درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور عورتوں کا درجہ فاطمہ رض میں آتا ہے خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ سیدائے سارے جنم چار خود میں پڑھا جاتا ہے کے وقت میں پھر پڑھوں گا اس کو کہ ساری جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ دینا سانا ہے کیونکہ اس قدروں نے اپنی دنیا کے تقاضوں کو خواہشات پر مذہب کو اللہ کے نام پر اور دین پر قربان کر دیا اور دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو, زندگی کو بڑھانے کے لیے آپ نے آپ کو فاقم میں اب کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اور آپ جی اس جن کی برکتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں یہ جو امن و امان سے رہ رہے ہو اور اس کے فوائد اٹھا رہے ہیں اور ایک ہزار سال تک والے میں انسانیت نے مسلمانوں کی حکومت کے سایہ کے نیچے امن و امان کی اور حقیقت کی زندگی گزاری ہے اور ایک ہزار سال بعد ایک ہزار سال بعد ترعالمی غلبہ ہمارا ٹوٹا ہے اور کابر کو پوری جو وہ لگی ہیں تین سدیاں لگی ہیں کہ تین صدیوں کے بعد مکمل زوال ہوا ہے اور پچاس سال نہیں گزرے تھے کہ پھر سر اٹھا کر مسلمان آگے پڑے ہیں عام طور پر بے لوگ کہہ دیتے ہیں تیس سال بعد خلافت راستہ ختم تھی خلافت راستہ تو بہت معیاری چیز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے خلافت راستہ وجود میں آئی ہے وہ تو بہت زیادہ معیاری چیز ہوتی ہے اور اس اکرام ہی چلا سکتے تھے یہ خلافت راستہ کے بعد جب آرات کمزور ہوتے ہیں تو پھر ملوکیت سارہ آتی ہے صالح بادشاہ آتے, آتے ہیں کہ میر ماویز اللہ تم اخلیف راشد گھر نہیں ہے لیکن صالح بادشاہ ہیں سالیہ جی کے بعد جو ہے تو سلطنت جابرہ آتی ہے جبر والے ظلم و ستم والے حکام آتے ہیں تو میر ماویز اللہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بیت المال میری ملکیت ہے میں جس کو چاہے دوں جس کو چاہے نہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے تو کوئی مسجد میں کوئی نہیں بولا ہے سیدھے جب فرو نے یہ بات کی پھر کوئی نہیں بولا ہے سیدھے جب سرو نے بات یہ کہی کہ بیت المار ہماری ملکی ہے ہم چاہیں دیں اس کو چاہیں روک لیں ہم سے کون پوچھنے والا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا آپ یہ بات دوست نہیں کہہ رہے ہیں بیت المار آپ کے بعد اللہ تعالی کی امانت ہے اور اس کو جو ہے شریر کے مطابق آپ دیں گے اور شریر کے سلنگ مطابق روکیں گے اور اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو نے آدمی سے کہا کے اس آدمی کو فوراً پکڑنا لوگ سمجھے کہ شاید یہ آدمی گرفتار ہو گیا کیونکہ اس نے مسجد میں گستاخی کی ہے میر العمین کے خلاف بات کہی ہے آپ لوگ اس اسٹاک میں ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں تم کو لے کے اس کو کھانا کھلایا اس کو اجاز کام کیا اور نے کہا الحمدللہ اللہ اعلیٰ کا شکر ہے میں نے ازیز سنی تھی کہ ایسے ظالم بادشاہ آ جائیں گے کہ ان کے سامنے لوگ خاک نہیں بول سکیں گے تو تینوں جمع میں اس کی ازمائش کرتا رہا کہ کہیں میں تو وہ نہیں ہوا ہوں کہ اس کے سامنے لوگ حق بات نہ بول سکیں تو دو جمع کوئی نہیں بولا تیسرے جمع جب یہ آدمی بولا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ وہ آدمی تھا کہ اس کو پھر میں اعزاز اکرام کے لیے لے گیا کہ وہ برکت والا آدمی ہیں جس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میں زال لوگوں میں سے نہیں ہوں برگون لوگوں میں سے ہوں کہ کچھ انصاف والے اور صحیح صحیح شریعت کے نظام کو چلانے والے نزیز شریف میں ہے کہ حضور صحم صاحب اکرام جب سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو احمد صاحب اکرام کے بارے میں آپ کی بڑی دور دور کی پیشنگوئیاں ہی ہیں اللہ کے بارے میں دو پشن ہی ہیں ایک میں آپ نے فرمایا کہ لہل و نہار گردش میں رہیں گے اور یہ گردش ختم نہیں ہوگی کہ یہاں تک کہ امیر باویہ کو اقتظار مل جائے جنگ سفید جنگ جملیہ ضلع کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں بڑے دنیا اسلام پر بڑی مصیبت آئی ہے اور جس بات حضرت عرض ضلع کے وفات پانے کے بعد امیر بابیا دلہ امیر, امیر ممن ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے مان دوبارہ بحال ہو گیا اور عزیز کی پیشن گوئی پوری ہوئی ایک دن بیٹھے گئے تو بابیا جب تمہیں شہروں کا حاقم بنایا جائے تو اگر ساتھ سے حکومت کرنا تو یہ پہنچ گوئی تھی کہ ان کو یہ حاقم بنے گا چالیس سال حکومت نے کی بیس سال بطور گورنر اور بیس سال بطورے امیر المومنین تو یہ یعنی س خلافت راستہ پھر سلطنت سلطنت سلطن، اور پھر سلطنت جابرا ہو تو تو بہت بعد میں ہوئی ہے جس بات میں شکست کھائی ہے عیسائیوں نے تو نے اپنے جاسوس بھیجا ہے کہ دنیا اسلام کے حالات دیکھ کر آئے کہ کس ملک میں اخلاق ہے کہاں کوئی مسائل کھڑے ہیں کہاں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہم وہاں پر مداخلت کر کے ان میں جھگڑا ڈالے اور جنگ کرائیں تو یہ ساری دنیا اسلام کا دورہ کیا اس نے کہا کہ اتنے مضبوط بادشاہ ہیں کہ ان کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا اور ایسے عجیب بادشاہیں کے انتظام انتظامی انتظامی امور تو ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن برتری جو ہے اجزیہ کو حصل ہے جو اسلامی نظام کا قاضی ہے برتری عدلیہ کو حاصل ہے اور بادشاہ جو ہیں یہ علماء کرام کی مشروں کی روشنی میں حکومت کو چلا رہے ہیں تو لہذا ایسے حالات دنیا اسلام میں کہ ان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کہ جب ہماری اور آج کی گھومتے ہیں کفار کے مچھروں پر چلنے لگیں اور جب ان کے مفادات کے لیے ہم کام کرنے لگے اور اپنی حفاظتی سے سمجھنے لگے کہ ان کی باتوں کو پورا کریں گے تو ہماری حفاظت ہوگی تو ساری دنیا کا نظام ترم برم ہو گیا یا پانی جب بھی مجھ سے ملتے ہیں نا تو میں اسے سے بطور مذاق کہا کرتا ہوں برے جن کے بندک ہے بورے اسپادام کی نن ہے تو ہنستے پر آگے سے تو پھروں سے بیٹھ کے آ کر تو یاد ایک بختان شے کے بار خل کو اشاروں میں ٹوکنا ہوئے یہ خود اکٹھے بیٹھ کر تو نہیں کر سکتے آپس اور باہر کے لوگوں کو شاہ کے اشارے پر پیسے لے کر مرنے مارنے کے لیے چل رہے ہیں لوگوں کے اشارے یار یہ اشاروں پر ناچتے ہوئے مرنے مارنے کے لیے چل رہے ہیں اور آپس میں دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے سب سے بڑی بدقم نصیبی اور بدبختی افغان کی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر صلح صفائی اور فیصلے پر تو نہیں آئے گا لیکن دوسرے پیسے لے کر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے گا یہ سب سے بڑی اس کی یہ بخوبی ہے وہ اتنی بار کھائے گا اتنی بار کھائے گا اس کا اتنا کشی عمر نکلے گا کہ اس کے پر پاس کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہے گی تو تب یہ جگہ پر آئے گا پھر اس کا دماغ سوچنے پر مجبور ہو تو اس سے پہلے آدمی سوچ لے اپنے فائدے نقصان کو دنیا اسلام کے فائدے نقصان کو مسلمان بھائی کے فائدے نقصان کو اس کو سامنے رکھ کر ہم کیوں پالیسی نے بنائے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے یہی مسلمان کا سب سے بڑا میاں ہے اس بات کو سمجھ نہیں رہا جس پر اس کی بکا ہے اس کی بڑوتری ہے اور اس کا آگے بڑھ کر ترقی کرنا ہے اور ساری چیزیں پر چھا جانا ہے وہ اس کا مرونی محنت ہے کہ تو اپنے مسلمان بھاگ دنیا اسلام کا وفاد مسلمان بھائی کے وفات اور آپ اسے مل بیٹھنا اس پر آ جائیں اللہ تعالیٰ کی توجہ کے رابطہ